وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الله سبحانه وتعالى إنا نحو نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے عزیز دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اللہ جل جلشانہ انسانوں کی جانب جو اپنے لوگ بھیجتے ہیں نبی بنا کر اپنا پیغام دے کر اپنی کتاب دے کر جن لوگوں کو بھیجتے ہیں وہ آ کر اللہ ج شاہ کی پیغمبری کا یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہونے کا یا اس کی طرف سے ایک پیغام لانے کا جب دعویٰ فرماتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کی ان کو کوئی دلیل دی جاتی ہے اور وہی دلیل معجزہ کہلاتی ہے نبی قوم میں جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں اور یہ جو کچھ میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے یہ اللہ کا پیغام ہے تو قومیں آسانی سے تسلیم تو نہیں کرتی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے سلیم الفطرت کہ وہ فوراً بھانپ جائیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے عموماً قوموں نے لوگوں نے اس دعوے کی دلیل مانگی تو اللہ جلشانہ نے انبیاء علی مثلاۃ والسلام کو مختلف قسم کے معجزات دیے معجزے کا لفظ عجز سے نکلا ہے عجز سے جس کو عاجز کرنا بھی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کسی کہ بندے کو کوئی بہت ہی متواز آدمی ہو تم کہتے ہیں بڑا عاجز آدمی ہے بڑا مسکین آدمی ہے معجزے کا مطلب یہ ہے کہ نبی ایک ایسی چیز پیش کرے گا کہ سارے لوگ اس کا جواب دینے سے عاجز ہو جائیں گے نہیں دے پائیں گے جیسے کہ سیدنا رام موسا علیٰ نبی نا علیہ صلاط والسلام نے جادوگروں کے ان سارے سانپوں کے مقابلے میں اپنی لاٹھی پھینکی تو اس سے جو اجدا بنا تو اس اجدہ کا مقابلہ کوئی اور صاف نہیں کر سکتا تھا نہ کوئی لاٹھی سے اجدا بنا سکتا تھا یہ موسا علیہ السلام کا معجزہ، تھا اس کو اصاہ موسری کہتے اس عصا کو لاٹھی کو یا آپ کو ہاتھ دیا اللہ جل شاہ نو نے آپ نے بغل سے جب ہاتھ نکال کر سامنے کرتے تھے تو وہ اس قدر چمکدار ہوتا تھا جیسے سورج کی روشنی ید بیزہ چمکدار ہاتھ فید بید بید مبین قرآن نے کہا ہے جو چمکدار ہاتھ موس علیہ السلام کو تھا سیدنا عیسیٰ علی نبینہ والے سلاۃ وسلام کو اللہ جل جان نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مرغوں کو کہتے تھے کمب عدن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتی اور ایسے امراض میں مبتلا لوگ جس کا کوئی علاج روئے زمین پر نہیں ہوتا تھا اور طے شدہ وہ لا علاج لوگ ہوتے تھے کوڑھ کے مرض کے تو آپ ان کو ہاتھ ان پر پھیرتے تھے اللہ جلشان ان کو شفا دے دیا کرتا تھا وہ بچہ جو پیدائشی نابینا ہو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا یہ انبیاء علی مسلاۃ والسلام کے معجزات تھے کتاب کے علاوہ ان کو دیے کتابیں بھی دی ساتھ جو رسول ہوتے ہیں ان میں کتاب بھی ہوتی ہے علیہ السلام کو تورات دی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی داود علیہ السلام کو زبور دی ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر کے اندر تشریف لائے اور سید الانبیاء تھے تو آپ کو اللہ جل شاہوں نے دیگر معجزات بھی دیے جیسے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے لیکن چونکہ باقی امبیاں سلاط السلام خاتم النبیین نہیں تھے ان پہ نبوت میں ختم نہیں ہونا تھا اس لیے ان کے معجزات ایسے تھے سب کے کہ ان نبیوں کے دنیا سے تشریف لے جانے پر ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ چلے گئے آج دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی عصا کہیں موجود نہیں اور نہ وہ چمکدار ہاتھ موجود ہے اور نہ عیسانِ السلام کا وہ دم موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے وہ الفاظ تو موجود ہیں لیکن اس کی وہ تاثیر موجود نہیں ہے کہ کسی انسان کو وہ حکم موجود نہیں ہے اس کے اندر تو تھا ہی ہے کہ بے عدم اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آخری نبوت دی گئی اور آخری کتاب دی گئی اس لیے آپ کو پھر ایک معجزہ ایسا دیا گیا جو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دنیا باقی رہے گی اور اس کے بعد بھی وہ باقی رہے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی اور وہ معجزہ ہے قرآن پاک آج اگر کوئی بھی غیر مسلم اس بات کا مطالبہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کیا ہے تو اس کا جواب ہے قرآن پاک یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے قرآن کو اللہ جنہ نے چند حوالوں سے پچھلی کتابوں سے آسمانی کتابوں سے ممتاز کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتب تو تھیں کتاب اللہ تو تھیں لیکن کلام اللہ یہ قرآن پاک ہے فرق یہ ہے کہ موسا علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ تختیوں پر لکھ کر دی گئی تھی اقدل الواح لوہیں تھی تختیاں تھیں جس پر آپ کو لکھ کر دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی تھی وہ آپ کے قلب مبارک کے اوپر اس کا مفہوم اس کا معنی اس کا مطلب القاع کیا گیا تھا آسمانوں سے اس لیے اس ان کتابوں کو کتاب اللہ کہا جائے گا کلام وہ ہوتا ہے جس کو متکل بولنے والا خود کلام کرے تلفظ کرے جس کے اوپر قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ جل شاہ نے اس کا تکلم فرمایا اللہ, اللہ تعالی نے اس کا, کا تکلم فرمایا اور اس تکلم کی وجہ سے یہ الفاظ بھی بیان ہیں اللہ جل شاہ کی طرف سے اور اس کے معنی اور مفہوم بھی اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ جل شاہ نے لیا اس وقت روئے زمین کے اوپر کہیں بھی آپ کو انجیل کا کوئی صحیح نسخہ نہیں ملے گا تورات کا کوئی نسخہ نہیں ملے گا زبور کا کوئی نسخہ نہیں ملے گا اور وہ جن کا ذکر آتا ہے صحف ابراہیم ابموسا دیگر صحیفے جو تھے ان کا کہیں پر آپ کو کوئی نسخہ کسی قسم کی حقیقت اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی اس لیے کہ وہ بلا شبہ کتاب اللہ تھی لیکن دو چیزیں اس میں نہیں تھیں ایک یہ کہ اس کے ساتھ ختم نبوت نہیں تھی نئی نبوت میں آنے کے بعد ویسے بھی اس پچھلی شریعت کو منسوخ کرنا تھا اس کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہ جانی تھی جب بھی اگلی کتاب نے آنا تھا جیسا کہ انجیل نے آ کر کو منسوخ کر دیا تھا اور اسے کچھ احکامات خود انجیل کے اندر آ گئے تھے جو چیزیں اس کے اندر سے لوگوں کے کام کی ہیں کام سے مراد یہ ظاہر اللہ کا کلام ہے سارا ہی کام کا ہے لیکن مطلب جن چیز جن چیزوں کو اللہ میں اگلی شریعتوں کے اندر باقی رکھنا ہوتا تھا کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو پچھلی شریعتوں کے ساتھ ختم ہو گئی کچھ احکامات ایسے مثلا پچھلی شریعتوں میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرے گا تو وہ صدقہ نہ خود کھائے گا نہ کوئی اور کھائے گا بلکہ وہ ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے گا سب لوگ اپنے صدقے جمع کر دیں گے اور آسمان سے ایک بجلی گرے گی اور سارا اس کو جلا دے گی بس یہ کا قبول ہو گیا اس پر دیکھ زمین میں جہاں پر بھی انسان چاہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا کہ جہاں اس کی مرضی وہ نماز پڑھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جلیہ شاہ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا جہاں مرضی میری امت سجدہ کرے نماز پڑھ سکتی ہے ایسے احکامات تو وقت کے ساتھ بعض چیزوں کو اللہ جل اپنی حکمت اور مسلحت کے مطابق ختم فرما ہے۔ لیکن جو چیز اس میں ہمیشہ کے لیے تھی باقی رکھنی تھی اس کو اللہ تعالیٰ اگلی کتاب کے اندر شامل فرما دیا کرتے تھے اسی لیے اس قرآن پاک کے اندر بھی جو ہمیشہ رہنے والے احکامات چاہے تورات کے تھے یا انجیل کے تھے یا زبور کے تھے یا دیگر صحیفوں کے تھے ان سب کا خلاصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اپنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اس کا ایک, ایک اس کا اس کا وصف یہ ہے کہ مصدق ہے پچھلی کتابوں کی اس قرآن کے ان اس اعجاز کی وجہ سے کہ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ اعجاز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے معنی اور مفہوم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے اور آپ کے سامنے قرآن کو پڑھتے تھے تو آپ تیز تیز اس کو دہرانے کی کوشش فرماتے تھے تاکہ یاد ہو جائے اور جب میں دوبارہ امت کو سناؤں تو اس کے اندر کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے تو ان الفاظ کو دہراتے تھے اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ لا تحرک لسان لسانک لتعجل بھی ان جما ہو قرآن کہ آپ اپنی زبان مبارک کو تیز تیز حرکت دے کر اس کو یاد کرنے کی کوشش مت فرمائیے علئینہ عربی کے اندر یہ جو آل کا لفظ ہوتا ہے اگر کسی اور بندے پر ہوگا تو آلیہ ہی اور اگر کوئی بندہ اپنے اوپر لے گا تو علیہ اور اگر کوئی جمع کے, ساتھ کے طور پر ضمیر آئے گی تو عالئینہ مخاطب کی طرف اشارہ کرے گا تو علیہ کا یہ آلہ کے ساتھ مختلف ضمائر لگتی ہیں یہ آل کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر دینے کے معنوں میں آتا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے اوپر آپ کے سو درہم ہیں یا سو روپے ہیں یا سو دینار ہیں تو اگر میں کہوں کہ علیہ میرے اوپر ہے تو یہ میرے اوپر شران لازم ہو جائیں گی یہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے علینا اللہ تعالی شاہر نے فرمایا کہ علینا علینہ و قرآن ہمارے اوپر لازم ہے اس قرآن کو آپ کے سینے مبارک کے اندر جمع کرنا اور پھر آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا یہ ہم جمع کریں گے خود پڑھیں گے جبرائیل امین کے ذریعے سے جو پڑھائی ہوگی آپ کے وہ بھی ہمارے ذمے اور پھر یہ تو الفاظ ہوں گے ٹیکسٹ ہوگا اس کا متن ہے قرآن پاک کا اگلی آیت کے اندر ثم علینا بیانا اس کی تشریف بھی ہم آپ کو بتائیں گے وہ بھی علینہ فرمایا بیان, بیان, بیان کہتے ہیں کسی کہ بات کو کھول کر بیان کرنا اسی لیے تقریر کو بیان کہتے ہیں کہ ہم کا بیان کہتے ہیں مطلب بات کو کھول کر وضاحت سے بیان کرنا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو فرما سم بہ ان نہ علینا پھر اس کی جو تشریح ہے اس کی جو تفسیر ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے علماء نے یہاں سے یہ نقطہ مستبت کیا ہے کہ حدیث بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ بھی وحی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے ہم کو اس اس کو وحی جس کی تلاوت کا حکم ہے جس چیز کو تلاوت کیا جائے اس کو عربی میں مطلوب کہتے ہیں تلاوت کی جانے والی چیز تو قرآن کو وہی یہ متلو کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کو وہی غی غیر متلو کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے پھر اس قرآن کو اللہ جانو نے اپنے اس کے الفاظ کو کچھ اپنے مفاہیم عطا فرمائے بے شک قرآن کے الفاظ عربی زبان کے ہیں عربی زبان پہلے سے عربوں کے اندر تھی موجود تھی قرآن کے آنے سے پہلے عربی بولی جاتی تھی لیکن اس کے جو الفاظ ہیں اس کی جو اصطلاحات ہیں اس کا مفہوم وہ نہیں ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر جو عربی زبان کے اندر عام مفہوم ہے مثال کے طور پر قرآن نے لفظ زکوۃ کہا ہے یا عقیم اس لفظ سلاد کا ہے وہ آت لفظ زکوت بھی کہا ہے جو سلاد کے لفظی معنی ہے عربی زبان کے اندر کو ڈکشنری کھول کر اگر دیکھا جائے قرآن کی مراد وہ معنی نہیں ہے اور زکوط کے جو لفظی معنی ہے اس عبادت کا زکوٰۃ کا مطلب ہے کسی چیز کو پاک کرنا تو کیا کہا اپنے مال کو پاک کرو آپ کیا کریں آپ اپنے اٹھائیں سارے سکے سونا چاندی اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دھو دیں اور اس کو پاک کر لیں تو یہ معنی بھی تو اس کا بن سکتا تھا پاک کرنے کے معنی تو یہی بنتا ہے لیکن یہ مراد نہیں ہے قرآن پاک کی اس زکوات کا مطلب یہ لینا کہ وہ مال جو اس قسم کا ہوگا اور پھر اس کے اوپر سال گزرے گا اور اس نوعیت کا ہوگا ضروریات زندگی میں سے نہیں ہوگا پھر سال گزرے گا پھر اس میں سے ڈھائی فیصد دیا جائے گا اور پھر کن کن لوگوں کو دیا جائے گا یہ سارا معنی جو زکوٰۃ کا ہے یہ تو عربی لغت کے اندر اس کا معنی یہ نہیں یہ تو اللہ تعالی تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کرتا ہے ایک مفہوم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا اور آپ نے اس کی تفصیلات کون کو بتائی اسی طرح نماز کے بارے میں اسی طرح باقی چیزوں اب جہاد ہے تو جہاد کا لفظی معنی تو کوشش عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی بندہ کوشش کسی بھی چیز میں کوشش کرے تو وہ جہاد کہلاتا ہے جہاد کو اس معنی کے اندر جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مفہوم بیان فرمایا اور اس کی شرائط بیان فرمائی یہ قرآن کی وہ تفصیل ہے جو نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اتر تی. اتری تھی اس کو بھی اللہ جل شعروں نے محفوظ فرما دیے اس کے اندر بھی کوئی رد و بدل اور تغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا اور ہر دور کے اندر آپ لوگ یہ باتیں سنتے ہیں کہ قرآن کے نسخے بنائے گئے قرآن اٹھائے گئے قرآن جلائے گئے قرآن ختم کیے گئے حافظ ختم کیے گئے ہر طریقے کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش ہوئی ایسے لوگ پیدا کیے گئے اور جو اس کے اور مفہوم اور معنی بیان کرتے تھے لیکن اس کوشش، یہ کوشش اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ اللہ شانو کی جانب سے حفاظت کا وعدہ میں مفہوم کی بات کر رہا تھا اب قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ تم اس وقت اپنا روزہ سہری بند کرو حتی لکم الخیط من الخیط الاسود کہ جب خیر عربی کے اندر دھاگے کو کہتے ہیں کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے یعنی صبح ایسی ہو جائے کہ اگر تمہارے پاس سفید اور کالا دھاگا ہو اور تم دونوں کو دیکھو دیکھیں روشنیاں نہیں تھی اس زمانے رات میں مصنوعی روشنی نہ رات کے لوگ جلاتے تھے مصنوعی روشنی کے بغیر اگر سفید اور کالے دھاگے کو تم دیکھو تو دونوں دھاگے ایک دوسرے سے الگ کر سکو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بند کرنے کا وقت آگیا ایک صحابی ہیں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عن وہ اس کا مفہوم یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے تو انہوں نے دو دھاگے لیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور رات کو اٹھ اٹھ کر اس دھاگے کو دیکھتے تھے دونوں کو نکال کے تو جب دھاگے نظر نہیں آ رہے تھے کالے سفید تو وہ سمجھتے تھے کہ سہری کا وقت چل رہا ہے اور جب وہ دھاگے الگ ہوئے تو وہ سوکت تک صبح طلوع ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا تو عمل اس پر کر رہے تھے کئی دن عمل کیا اس کے اوپر لیکن دل کو اطمینان نہیں ہوا کہ یہ اسی طرح ہی ہے معاملہ یا اس طرح نہیں ہے تو حضور کے پاس تو شیف لائے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیت جو آئیے لکم طبیۃ العبیۃ من الخیت الاسود تو میں اس کا یہ مفہوم سمجھاؤں کہ جب دھاگے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدی تمہارا تکیہ بڑا وسیع ہے کہ اس نے سارے افق اور دن اور رات کو اپنے اندر لے لیا کہ تمہارے تکیے کے نیچے دن اور رات گویا جمع ہو گئے یہاں تو اس سفیدی سے مراد اور اس سیاہی سے مراد افق کی سفیدی اور سیاہی ہے دھاگوں کی سفیدی سیاہی تو مراد نہیں تو اب لفظ تو عربی کے تھے خید کا مطلب تو عربی کے اندر دھاگا ہی ہوتا ہے اور ابیز کا مطلب سفید ہوتا ہے اور رسوت کا مطلب کالا ہوتا ہے لیکن اس کو ایک خاص مفہوم اللہ جان نے عطا فرمایا تھا اور وہ مفہوم امت کو اگر پتہ چلا تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پتہ چلا آپ کے سمجھانے سے پتہ اگر آپ نہ سمجھاتے تو اس ان اس قسم کی ساری آیات کو کوئی بندہ بھی حل نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی مفہوم اور اس کا کو کوئی معنی نکال نہیں سکتا جب تک نبی کی ذات سامنے کھڑی گا اس پر اس کی اتنے قیمتی الفاظ کو اس کے اتنے قیمتی معنی اور مفہوم کو جو لوگ اس کو اپنے سینے کے اندر جمع کر لیتے ہیں چاہے الفاظ کو جمع کرے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ذکر وہ انا لہو اللہ حافظ حافظ میں ہوں اپنے بارے میں فرمایا ہم اس کے حافظ ہیں لیکن ہم جو قرآن یاد کر لیتا ہے اس کو بھی حافظ کہتے ہیں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ حافظ اللہ تعالیٰ ہے حفاظت کرنے والا لیکن جو یاد کرنے والا ہے اس کو بھی حافظ کہتے تم میں ان بیان کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور اس سے پہلے کہا کہ علین قرآن کہ قاری بھی اللہ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ ہم اس کی اس کی قرآت کریں گے ہم اس کو بولنے والے ہیں لیکن جو دنیا کے اندر قرآن صحیح پڑھتا ہے جیسے اس کو پڑھنے کا حق کہ ہے اس کو بھی قاری کہا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے آپ کو تلاوت کرنے والا فرمایا نتنوانی ہم ان پر تلاوت کرتے ہیں لیکن اگر آپ بھی قرآن اٹھا کر پڑھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں یہ صفات قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کی کرتا ہے اور اس کی مہارت پیدا کر لیتا ہے اللہ جان نے گویا یہ اپنے الخاب انسان کو عطا فرما دی کہ یہ لقبیہ بھی استعمال کر سکتا ہے اسی لیے جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی شروع کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عثمان غنی سے مروی ہے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم احادیث مروی ہیں آپ نے فرمایا کہ خیر من تعلم علم القرآن و کہ پوری امت کے اندر سب سے بہترین لوگ وہ ہوں گے میری امت کے جو قرآن کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے یہ سب سے بہترین لوگ ہوں اور پھر اس کی اس کی جو معجزہ نمائیاں ہیں اللہ جلشان اس کے مختلف شکلوں کے اندر کہ دیکھیں قرآن جب الفاظ ہوتے ہیں تو زبان کے اوپر ہوتا ہے الفاظ کی شکل میں جب وہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے میں کل کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے زمانے کے اندر ایک جلسہ ہو رہا تھا ہندوستانی اقوام کا سب لوگ تھے اس میں ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے مسلمان بھی تھے بہت بڑا جلسہ تھا انگریزوں کے خلاف ہو رہا تھا دو لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے مولانا محمد علی جوہر صاحب بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے جلسہ جب شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت سے شروع ہوگا تو باقی جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ مشترک جلسہ ہے اس میں ہندو بھی ہیں اس میں عیسائی بھی ہیں اس میں سکھ بھی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت سے جلسہ شروع ہوگا تو یہ تو ہر بندہ اپنی کتاب کے بارے میں اصرار کر سکتا ہے ہو سکتا ہے بھی ہندو کہیں کہ ہماری کتاب سے بھی پڑھی جائے گی عیسائی کہیں گے ہماری انجیل بھی پڑھی جائے گی سکھ کہیں گے ہمارے بھی چیزیں پڑھی جائیں گی مولانا محمد علی صاحب نے کہا کہ جو بھی اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے بے شک وہ پڑھائے لیکن شروع قرآن سے ہوگا اس جو بھی اپنی کتاب اور خود ہی یہ لاکھوں کا مجمع ساری قوموں کا تاثیر خود ہی دیکھ لے گا تو جامع مسجد دہلی کے جو ایمام تھے بہت اچھے قاری تھے ان کو کہا گیا کہ وہ قرآن کے دو رکوع آدھے گھنٹے میں انہوں نے سورہ صف کے دو رقوع پڑھے دو رقوع کی سورہ صف ہے تو لکھنے والوں نے سب نے لکھا ہے کہ ایسی تاثیر سے قرآن پڑھا کہ وہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اب دیگر کتابیں پڑھی جانی چاہئیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے حالانکہ سمجھ نہیں رہے تھے الفاظ کی اپنی تاثیر ہے اور جب تاثیر لیکن اس تاثیر کے لیے ایک شرط ہے اس تاثیر سے متاثر ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ انسان کے اگر وہ مسلمان ہے تو یہ تاثیر غیر مسلم پر اور طریقے سے ہوتی ہے مسلمان پہ اور طریقے سے ہوتی ہے کہ اگر وہ بندہ مسلمان ہے ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تو اس نے اس ایمان کے ضروری تقاضوں پر عمل کرتا غیر مسلم تو مسلمان ہی نہیں ہے اس پر تو اس کے تو ایمان کا یہ بہانہ بنتا ہے تو اس کے الفاظ کی تاثیر ہے یہی قرآن پاک جب ذہن کے اندر آتا ہے دل و دماغ کے اندر جب آتا ہے تو علم کی صورت اختیار کرتا ہے قانون کی صورت اختیار کرتا ہے پورا قرآن پاک قوانین کا بیان ہے اللہ جل شاہ نے اس کائنات کے انسانوں کے لیے اب قوانین اس کے اندر بیان فرمایا جو کبھی تبدیل نہیں ہوں گے اور وہ انسانوں کی کسی تائید کے محتاج نہیں ہے کہ انسان تائید کریں گے تو قانون الہی وجود میں آئے گا انسان تائید نہیں کریں گے تو قانون الہی معطل رہے گا ایسا نہیں ہے وہ ہمیشہ کے قوانین ہے کہ جب تک دنیا چلے گی اور صبح قیامت کی صبح قائم نہیں ہوگی یہ قوانین رہیں گے یہی قرآن جب دل کے اندر آتا ہے تو یہ عمل کی صورت میں انسان کے اضاب پر نکلتا انسان کے اعضاء پہ ظاہر ہوتا ہے اسی لیے معاشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن فرمایا تھا کہ یہ قرآن انسان کی آنکھ انسان کے کان انسان کی زبان انسان کے ہاتھ و پاؤں یہ قرآن بن جاتے ہیں جب یہ عمل کی صورت کے اندر اس کے اعضاء کے اوپر آتا ہے اور یہی قرآن قبر کے اندر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب قبر کی تنہائیوں کے اندر انسان کا سب سے بڑا مونس غمخار جس سے اس کو تسلی ہوگی وہ قرآن ہوگا ان لوگوں کے لیے دنیا میں قرآن کا حق ادا کیا ہوگا قبر کے اندر بھی ساتھ اس کے کھڑا ہو آخرت کے اندر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شان ہوں تو سے پوچھیں گے کہ تورات سے باقاعدہ آخرت کے میدان کے اندر کہ وہ کدھر ہے تورات فرشتوں سے پوچھا جائے گا کو کہیں گے کہ وہ لوہے محفوظ پر ہے لوہ سے پوچھا جائے گا تورات کدھر ہے تورات رات کہے گی کہ وہ تو جبرائیل لے گئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تورات رات کدھر آپ کے آپ آئیں گے اور آپ تورات کی تلاوت فرمائیں گے آپ کی قوم کے سارے وہ لوگ یعنی سارے یہود اگلے اور پچھلے کھڑے ہوں گے موسا علیہ السلام اول سے لے کر آخر تک تورات کی جب تلاوت فرمائیں گے تو یہودی حیرت اور استعجاب سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ تورات تو ہم نے کبھی نہیں سنی کیونکہ تو تبدیل شدہ سنی ان لوگوں نے تو حیرت سے کہیں گے یہ کون سی طورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہم تورات تو کے نام سے کچھ اور سنتے رہے پھر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور اللہ جان آپ سے کہیں کہ آپ قرآن پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلامیم سے لے کے بنناس تک پورا قرآن پاک پڑھیں گے اگرچہ قرآن پاک امت محمدیہ صاحب الف الف سلام کے ہاں محفوظ رہا ہے لیکن علماء نے لکھا کہ اس وقت جب قرآن مسلمان سنیں گے تو اس کے ان عجیب و غریب معنی اور مفہوم اور اس کی ایسی چیزوں سے واقف ہوں گے کہ ان کو ایسے لگے گا ہم بھی پہلی دفعہ سن رہے ہیں جیسے کی. اس کی ایک نئی رانائی اور ایک نئی تازگی اس کے اندر قرآن پاک کی جو قیامت کے اندر لاز اللہ شعروں جس کو کھولیں گے اس کے اس کا حسن اور اس کے معنی اور وہ وہ ایسا ہی ہے کہ مختلف عالم کے اندر بعض علماء نے تو یہ تک لکھا ہے کہ جنت کی یہی جو آیتیں ہیں یہ قرآن پاک یہ جنت کے اندر جا کر نعمتوں کی شکل میں انسانوں کو ملیں گی خود یہی یہی آیتیں اور یہ اس کی بہت سی مثالیں ایک چیز ایک عالم میں ایک شکل میں ہوتی ہے دوسرے عالم میں دوسری شکل میں ہوتی ہے اسی لیے اسی قرآن سے ہر بندے کے لطف اٹھانے کا معاملہ دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے وہ لوگ بھی ہیں جن کی زبانوں پر اتنا قرآن جاری ہے اور اس دور کے اندر بھی ہیں کہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء بھی جائیں تو ان کی زبان نہیں رکتی ہے اس کو ایسے لوگ بھی ہیں اس دور کے اندر گزرے جو بیت الخلاء جاتے ہوئے اپنی زبان انگلیوں سے پکڑ لیتے ہیں اتنی وہ جاری ہوتی ہے قرآن پاک کے اوپر یہ جو اتنا پڑھتے ہیں اتنی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں ان کو اس کے خاص لطف آ رہا ہوتا ہے اور وہ ایسا لطف ہے کہ کوئی اور آدمی اس کو جس کو وہ جس کو وہ مزہ جس نے وہ حلاوت چکی نہیں ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے اللہ تاہر اس کو فرمایا اس کے ساتھ شغل رکھنے والے اور پھر ایک بات اس کے اندر یہ تو سارے فضائل کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت ہے کہ نبی پاک اور انبیاء ایک قرآن کے تو وہ ہے تو جہاں اس کا فائدہ پہنچے گا اس کو چھوڑ دینے والوں کے بارے میں کیا فرمائے کہ نبی قرآن کی طرف سے قیامت کے دن استغاثہ کریں گے نبی کھڑے ہوں گے فریاد لے کر اور کہیں گے کہ یارب بھی اِن نقومی تخد و حاد القرآن اللہ میری اس قوم نے میری اس قوم کے ان لوگوں نے انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا اب آپ سوچیں کہ مقدمہ پیش ہو اللہ کی عدالت میں اور مقدمہ ہو قرآن کے بارے میں اور استغاثہ نبی کر رہا ہو تو جس کے خلاف ہوگا اس کا کیا ہوگا جس پر یہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہوگا اس دن نبی کھڑا ہو قرآن ہاتھ کے اندر لے کر اللہ کی عدالت کے اندر فیصلے والے دن کیا نا ان لوگوں نے قرآن چھوڑا تو اللہ جلّہ شاہوں جو فیصلہ فرمائیں گے اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں کہ اس پر اللہ کیا کہیں گے لیکن خود انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس پر اللہ جل شاہوں کا فیصلہ کیا ہوگا اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے پاس اور ہمارے پاس جس کو ہم نے حقیقت یہ ہے کہ چھوڑا ہوا تلاوت بھی نہیں کرتے سمجھتے بھی نہیں ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے اس کے حقوق ہیں جس کے بارے پوچھا جائے گا نعمت ہے قران نے کہا کہ اللہ تعالی نعمتوں کے بارے میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور بالضرور تین چار قسم کی تاکیدات ہیں اس ایت کے اندر لَتُسْأَلُنَّ کے لفظ کے اندر کہ ضرور پوچھا جائے گا ضرور پوچھا جائے گا ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا اس لیے اپنے اوقات میں سے کچھ حصہ قران کی تلاوت کے لیے روزانہ اس کے حق ادا کرنے کے طور پر اور اپنے اوقات کا کچھ حصہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ صرف کوئی دم درود کی کتاب تو نہیں کہ پڑھ کے پھونک دیں گے کسی کے اوپر اور یہ اس لیے آئی ہے یہ تو اس لیے آئی ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اللہ چلیہ شاہ نے اس میں ہم سے کچھ باتیں کی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں میں نے کیا کہا ہے اس کے لیے چاہے کسی عمر کے اندر بھی بندہ ہو اور عمر کا کتنا حصہ گزر چکا ہو لیکن اگر اس کو انسان اس کو وقت دے اور اس کے اوپر بیٹھے آج ہماری ان یہاں پر بھی ہم اپنی مسجد میں بھی ایک ترتیب شروع کریں گے جلدی ہمارے یہاں وہ حلقے ختم ہو گئے مساجد سے جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا ورنہ یہ تو مسجدیں تو مسجد نبی کے اندر تو یہی سارا دن یہی کام ہوا کرتا تھا ذکر کے حلقے تعلیم کے حلقے تربیت کے حلقے تزکیے کے حلقے مساجد سے لوگ وابستہ نمازوں کے علاوہ مسجد سے وابستہ ہوتے تھے مسجد ایک مسلمانوں کا ایک اجتماعی گھر تھی اور وہاں پر سارے امور طے ہوتے تھے مسجد نبوی کی کبھی آپ تفصیل پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ بتائے کبھی آپ نے سنا کہ آپ کا کو کوئی دفتر تھا حضور کا کوئی آفس تھا جہاں وہ جاتے تھے یا کوئی اور جگہ یہی مسجد نبوی ہی تھی ہر چیز یہیں پر تشریف رکھتے تھے یہیں پر فیصلے فرماتے تھے یہیں پر قرآن پڑھا پڑھایا جاتا تھا اصحب صفحہ وہیں پر رہتے تھے حدیث تر وہ وہاں پر عمل وہیں پر دیکھا جاتا تھا اور صحابہ کے سارے حقیٰ کہ عدالتیں وہیں لگتی تھیں فیصلے وہیں ہوتے تھے جیل بھی وہی تھی جس کو باندھنا ہوتا تھا اس زمانے کے اندر جرائم تو تھے نہیں ایسے معاشرے میں اتنے زیادہ اسی مسجد کے ستون سے لوگ باندھ دیے جاتے تھے جس کو قید ہو جاتی تھی اور یہ ہمارے ہمارے مسجدوں کے اندر اس بات کی ضرورت ہے ہمیں کہ یہاں پر حلقے لگیں اور لوگ اپنی عمر کے حساب سے اپنی ضرورت کے اعتبار سے نوجوان زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں عمر کا ایک تقاضہ ہوتا پڑھنا بھی اچھا سیکھ سکتے ہیں اور بڑی عمروں کے لوگ ذرا ان کو مشکل ہوتی ہے پڑھنے کے اندر تھوڑا سمجھنے کا عمل بھی تھوڑا سلو ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو اس کی عمر کی رعایت کے مطابق اس کی ضرورت کے مطابق اس کو قرآن پڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنے اوقات کا یہ جو گنی چنی گھڑیاں زندگی کی ہماری باقی ہیں خدا جانے کتنی باقی ہیں اس کو قرآن کے ساتھ اپنے دل کو لگانے کی اگر کوشش کریں تو دل لگ جاتا ہے انسان اور بہت لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا اور یاد کرنا شروع کیا کسی نے کتنے پارے گزشتہ دن ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا اور وہ اٹامک انرجی کمیشن سے چیف سائنٹسٹ ریٹائر ہوئے ایم ایس انہوں نے امریکہ سے کیا تھا پی ایچ ڈی انگلینڈ سے کیا تھا آخری عمر میں ان کو یہ شوق ہوا کہ میں قرآن یاد کرتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن ہی کے ساتھ بیٹھ گئے اور جب فوت ہوئے تو کوئی سترہ اٹھارہ پارے یاد کر چکے تھے ایک اور عالم ہم نے دیکھے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا وہ اس زمانے کے اندر یہ ٹیلی فون کے محکمے کو کچھ اور کہتے تھے آج کل جس کو پی ٹی سی ایل کہتے ہیں آج سے پندرہ بیس سال پہلے تو اس محکمے کے اندر وہ ڈائریکٹر تھے ڈائریکٹر جنرل تھے اس کے انجینئر تھے پیشے کے اعتبار سے ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے اور باقاعدہ درس نظامی کے اندر اولا کے اندر داخلہ لے لیا لاہور کے اندر جامع مدنیہ لاہور کے اندر اور آٹھ سال پورا درس نظامی مکمل کرنے کے بعد اڑسٹھ سال کی عمر میں عالم دین بنے اور پڑھانا شروع کر دیا اور پڑھاتے پڑھاتے بہتر سال کی عمر میں فوت ہو گئے ایک عالم کی حیثیت سے ساری زندگی انجینئر کی حیثیت سے گزاری موت عالم دین کی حیثیت سے آئی کیسے لوگ ہوتے ہیں ہمت کرنے والے لوگ تو اس لیے جو جن کی عمریں بھی زیادہ ہو گئی ہوں نوجوان تو خیر کسی وقت بھی, بھی, بھی ہمت کر سکتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اس اس تعلیم کے لیے ضروری تعلیم کو اپنی زندگی کا ایک لازمی چیز سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اوقات اس کے لیے خرچ کریں اللہ جل شاہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق حسیف